عليكا يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله السلام و السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله, الله الله رب محمد صلى عليه وصل لما الله رب محمد صلى عليه وسلم لما نحن امد محمد صلى عليه وصل لما محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصیدہ بردہ شریف قصیدہ بردہ شریف یہ نام کیوں پڑھا حضرت امام بسری رحمتہ اللہ علیہ بیمار ہوئے ڈاکٹروں طبیب کو دکھایا طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی شفا نہیں ملی طبیب کو دکھانے سے شفا جب نہیں ملی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ نے سرکار دو عالم کونین کی عزت مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ و کی شان میں قصیدہ لکھا طبیب کو چھوڑ کر کے طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اول شری درشی پڑھا بیچ میں قصیدہ بردہ شریف رکھا پھر آخر میں درشی پڑھا حضور نبی کریم علیہ صلاۃسلیم نے قصیدہ سن کر کے امام بسری کو رحمت اللہ علیہ کو اپنی چادر شریف عطا فرمائی اور جس بیماری سے آپ پریشان تھے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دستِ کرم دستِ شفقت ہاتھ آپ کے جسم پہ پھیرا ہاتھ پھیرنے کی برکت كہ اسی وقت شفا مل گئی آنکھ کھلی تو دیكھا كہ صحت ہے بیماری دور ہو گئی ہے پریشانی دور ہو گئی ہے مل چکی ہے اور آپ کے بدن پر ایک چادر نورانی چادر سرکار کی عطا فرمودا اس وجہ سے اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں کہ بردہ جو ہے چادر ہے یہ سرکار کا کرم ہے کہ حضور سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ف ن نبی اللہ کا نبی زندہ ہے صرف زندہ اپنی قبر شریف میں نہیں بلکہ جب چاہیں جسے چاہیں شفا دینے کے لیے چادر دینے کے لیے تشریف لے لی آتے ہیں امام بسری رحمت اللہ علیہ کو آپ نے چادر شریف عطا فرمائی اور صحت اور شفا بھی عطا فرمائی اللہ کا فضل و کرم ہے تمام سنی مسلمانوں سے درخواست ہے کہ جس طرح سے امام بصری رحمتہ اللہ علیہ کی بیماری دور ہوئی تو قصید بردہ شریف کے کچھ اشعار یاد کر لیں پڑھا کریں اللہ تعالیٰ آپ پر بھی فضل و کرم فرمائے نبی کریم علیہ اللہۃ و تسلیم کے صدقہ و میں سرکار سے محبت کریں المر او من احبا جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا سرکار کا فرمان ہے حضور سے محبت کریے حضور کے ساتھ رہیے حضور کے غلاموں کو فکر و پریشانی بیماری سے حضور دور فرمائیں گے ماشاء اللہ مولا یا صلی و سلیم دہائی ای من آب خیر الخلق کل ریمی مولا یا صلی و دہائی ایمن آب دن آل خیر الخلق کل ریمی ہولحمین الذي ترجا شفا تو حمی بلدی ترجا شفاتولحمین بلدی ترجا صفہ اتہول کُلے ہولی مینل من مکتح حمی يا ربي بالمصطفى بلغ مقا سيدنا يا ربي بالمصطفى مليغ مقا سيدنا فاغفر لنا محمدايا واسع الكرم فاغفر لنا محمدايا واسع الكرم کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامے رضا تم پہ کروڑوں دروت ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئی ہے سب غم بھلا دیے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ حضور کو یاد کرو اپنی بیماری تنگ غربت پریشانی دور کرو اللہ تعالی فضل و کرم فرمائے تمام معاونین جامعہ نوریہ رضویہ بریل شریف معاون نے مددگار جامعہ امام احمد رضا محرولی شریف دلی جمی مدارس اہل سنت کی جو حضرات مدد کرتے ہیں تمام احباب علِ سنت کو صحت و سلامتی عطا فرما ان کی فکر و الجن بیماری دور فرما ان کی جان مال عزت و آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرما وقت آخر لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلق اعلیٰ حضرت طریق عل سنت نصیحت و وضاحت درشیف مردود نہیں ہوتا ہمیشہ مقبول اول مقبول آخر مقبول اول میں درشیف مقبول ہے آخر میں درشیف مقبول ہے تو بیچ میں آپ کی التجا دعا, دعا بھی ان درود و کرم کی برکت سے حضور کی محبت کی برکت سے عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے وسیلے سے آپ کی بیچ کی دعا بھی مقبول لہٰذا آخر میں بھی درشی شامل فرما لیں اسلم تو سلم کا یا رسول اللہ عصل تو السلام علیہ کا یا حمیم اللہ میں سنی ہوں جمیلیں قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا الصلوات والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حميم الله فيمن الله فيمن الرسول فيمن شيخ تقي قادري محمد منان رضا مناني درگاه حضرت بریلی شریفن را